السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین الحمد اللہ رب لا شریک اللہ شریق ان واشدُن محمد ابدرسول صلی اللہ علیہ اصحابہ ومن وَََََََََََََََََََََََََََََََہ وصحاب منتدہ وصطن بسنتى علہدين امباد معادد ناظرين مشاہدين لگاتار ہماری گفتگو اللہ کے كسور صلی اللہ علیہ وسلم کی وصيتوں سے متعلق چل رہی ہے آج کا یہ درس پینتیسواں درس ہے آج کے درس میں آپ صلی اللّہ علیہ و نے حضرت الوداع کے اندر ارفا کے میدان میں جو خطبہ دیا تھا بڑا ہی عظیم خطبہ جامع خطبہ جس میں آپ صلی اللّہ علیہ و نے زندگی گزارنے کے اصول بیان کیے ذابطے بیان کیے اگر ان وصول اور ضابطوں کو ہم اپنی زندگی میں اپنا لیں ان وصیتوں کو اور آپ کے احکامات کو اپنا لیں تو ہم دنیا کے اندر بھی امن و امان کے ساتھ زندگی گزاریں گے اور آخرت میں بھی ہمیں قبر کے عذاب سے جہنم کے عذاب سے حفاظت ہوگی بڑی اہم وصیتیں اور نصیحتیں ہیں چونکہ وصیتوں کا ذکر آپ کے سامنے لگاتار کیا جا رہا ہے اس لیے میں نے مناسب سمجھا بلکہ ضروری سمجھا کہ حجرت الوداع میں آپ نے جو وصیتیں فرمائی ہیں امت کے لیے ساری انسانیت کے لیے ان وصیتوں کو بھی بیان کر دیا جائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت الودیع کے موقع پر تین خطبے دیے تھے ایک تو عرفات کے میدان میں نمبر دو یوم النحر قربانی کے دن ذلیحجہ کی دس تاریخ کو اور پھر تیسرا جو آپ کو خطبہ تھا وہ ایام تشریق کے کسی دن میں تھا یعنی گیارہ اور بارہ اور تیرہ ایام تشریق کہلاتے ہیں تشریق کے دن کہلاتے ہیں ان دنوں میں سے کسی دن آپ نے خطبہ دیا تھا انشاءاللہ آج جس خطبے سے متعلق ہماری گفتگو ہوگی وہ عرفات کے میدان میں آپ کا جو خطبہ تھا اس پر گفتگو ہوگی اور اس خطبے کے اندر آپ نے جو اہم باتیں بیان کی ہیں ان کا ذکر ہم کریں گے انشاءاللہ پہلے آپ کا خطبہ مختلف حدیثوں کے حوالے سے ایک ساتھ میں آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں پھر اس خطبے کے سامنے کو سامنے رکھ کر کے چند اہم باتیں آپ کے سامنے ہم کرنے کی کوشش کریں گے آپ نے جو خطبہ دیا تھا اس کے اندر آپ نے فرمایا ان دما اکم و امکم حرام العلکم کا حرمت یوم کم فی شہر کم فی بلد کم ألا كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي موضوع ودماء الجاهلية موضوع وإن أول دم أدع من دمائنا دم ابن ربيع ابن الحارس كان مستردعا في بني سعد فقتلته هذين ورب الجاهلية موضوع وأول, وأول ربا أدع ربانا ربا عباس من عبد المتلب فإنه موضوع كله فاتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمان الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله ولكم عليهن ألا يؤتي أن فرشكم أهدا تكرهونه فإن فعلنا ذلك فاضربوهن ضربا غير مبرح ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف وقد تركت فيكم ما لن تظلوا بعده إن اعتصمتم به اتاب اللہ ون تم تلو ن تم قاونس او وطاس اللہ مشہد اللہ مشہد ثلا تمرات امام مسلم نے امام ابو داؤد نے اماماجا نے اور امام دارمی نے اس خطبے کو روایت کیا ہے جو آپ کے سامنے پڑھا گیا اس حدیث کے اندر تقریبا ہمارے نبی نے دس باتوں کی وصیت فرمائی یا دس باتوں کی تلقین کی سب سے پہلی جو ویسیت آپ نے فرمائی وہ یہ تھی کہ ایک دوسرے کے خون اور مال اور عزتیں ایک دوسرے کے اوپر حرام ہیں آپ نے فرمایا ان ندیمہ اکم تمہارے خون اور تمہارے مال حرام انعالكم. تم پر حرام ہیں کیسے ہرمت یوم کمہاجا جیسے اس دن کی حرمت ہے فی شہر کمہاجا تمہارے اس مہینے کی حرمت ہے فی بلد کمہازا اور تمہارے اس شہر کی مہینے کی حرمت ہے دلحجہ مہینہ اور مکرمہ م... م... م... کا مکہ مکرمہ حرمت والا شہر اور دلحجہ کا جو دن تھا مہینے کا جو یعنی ارفا کا دن وہ حرمت والا دن یعنی جیسے ہم ماہ ذلیحجہ کی تعظیم کرتے ہیں اور مکہ مکرمہ کی تعظیم کرتے ہیں ارفا کے دن کی تعظیم کرتے ہیں اسی طریقے سے ایک مسلمان کا خون اور اس کی عزت اور اس کا مال ایک دوسرے کے اوپر حرام سب کے حرام ہیں غیر مسلم کا بھائی خون کرنا حرام ہے غیر مسلم کے مال کو بھی لینا حرام ہے غیر مسلم کی عزتوں سے کھلواڑ کرنا یہ بھی حرام ہے سارے انسان کے مال اور خون ان کی عزتیں ایک دوسرے کے اوپر حرام بڑا آفاقی نظام آپ نے دیا کہ سب کا مال اور سب کا خون ایک دوسرے کے اوپر حرام ہے اس سے کرنا چھیڑ شال کرنا یہ کسی بھی طور صورت میں شریعت کے اندر حرام نہیں ہے بلکہ یہ ناجائز ہے یہ پہلی بات ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی اور دوسری بات جو آپ نے فرمائی کہ زاہلیت کے تمام شعائر تمام نہرے سب کو باطل کر دیا گیا ہے اور وہ او دور جاہلیت کا ختم ہو گیا ہے الحمد دین اسلام کو اللہ ابام نے غلباتہ فرمایا مکہ مکرمہ جو توحید کا سرچشمہ تھا اور اس پر کفار و مشرقین کا کنٹرول ہو گیا تھا اب وہ چیز ختم ہو گئی ہے اب یہ مکہ مکرمہ مسلمانوں کے ماتحت آ چکا ہے لہذا زمان جاہلیت کی جتنی بھی چیزیں تھیں جو بھی نعرے تھے شعائر تھے وہ تمام چیزیں ختم کر دی گئی ہیں آپ رحمایہ کے علا کل شعین من امر الجاہلیت تحتا قدم جاہلیت کے تمام چیزیں تمام امور میرے دونوں قدموں کے نیچے دب دبا دیے گئے ہیں یعنی ختم کر دیے گئے ہیں اب جاہلیت کے شعار جاہلیت کی چیزیں جاہلیت کے امور حرام ہیں جائز نہیں ہے کسی مسلمان کے لیے کی جاہلیت کی اعمال کرے ان تمام چیزوں کو اللہ رب العالمین نے ہمیشہ کے لیے حرام کر دیا ہے جاہلیت کے اعمال حرام کر دیے گئے ہیں جاہلیت کا دور ختم ہو گیا ہے یہ جو معاشرہ ہے اسلام کا مسلمانوں کا معاشرہ اس معاشرے کو جاہلی معاشرہ اور جاہلی دور کہنا جائز نہیں ہے جاہلی معاشرہ کہہ دینے سے بورے معاشرے کی تکفیر لازم آتی ہے اور یہ غلطی کی ہے تحریک اخوان مسلم کے ذمہ داروں نے اور اس طریقے سے ان کے لکھنے والوں نے کہ اس پورے معاشرے کو ظاہری معاشرہ قرار دے دیا ظاہری معاشرہ کہنے سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ پورا معاشرہ کافروں کا معاشرہ گویا کہ کوئی مسلمان نہیں ہے یہ کہنا حرام ایسا کہنا اور یہ خوارش کی پہچان ہوتی جو اس رے کا حکم لگاتے ہیں ہمارے اس وقت ہو سکتا ہے کہ کچھ چیزیں ہوں جاہلیت کی لیکن اسے جاہلی دور نہیں کہا جا سکتا جاہلیت کی کچھ چیزیں باقی رہیں گی جیسا کہ ہمارے بھی نے فرمایا ہے فخر پر حسب و نصب پر فخر کرنا یا اس طریقے سے دوسرے کے اے اے خاندان میں تانہ زمیں کرنا نوحہ کرنا یہ ساری چیزیں رہیں گی لیکن جاہلی دور اسے نہیں کہا جائے گا اگرچہ جاہلیت کی کچھ چیزیں باقی رہیں گی لیکن اسے جاہلی دور کہنا پورے معاشرے کو کافر کہنے کی مرادف ہے اس لیے اس سے انسان کو باز آنا چاہیے تیسری بات ہمارے بھی نے فرمائی کہ جو بھی زمانہ جاہلیت کے اندر خون ہوا ان تمام چیزوں کو ختم کر دیا گیا ہے اب اس کا نہ کیساس لیا جائے گا نہ دیت دی جائے گی اور نہ ہی اس کے لیے کوئی کفارہ ہوگا ہمارے بھی نے فرمایا وہ الجاہلیت موضوعہ۔ جاہلیت کے تمام خون ختم کر دیے گئے یعنی دور جاہلیت میں اگر کسی نے کسی کو نہ قتل کیا سب ختم کر دیا گیا اس کا کوئی مطالبہ نہیں کیا جائے گا اور کوئی قصاص نہیں لیا جائے گا آپ نے فرمایا بھی اور عملن کر کے دکھایا بھی اور یہی اصل دل ہے کہ انسان کہنے سے زیادہ عمل کر کے دکھائے اسی وقت ہماری زبانوں میں تاثیر ہوگی جب ہمارے زبان سے پہلے ہم عمل کر کے دکھائیں گے تبھی تاثیر ہوگی عمل کرنا ہے انسان کو عمل کے بعد انسان کی زبان میں تاثیر پیدا ہوتی ہے اور اس کی تاثیر تادیر رہتی ہے اگر انسان کے پاس عمل نہیں ہے کوئی عالم یا دائی ہے بلا عمل ہے تو وقتی طور پر جب تک لوگ اس کی حقیقت کو نہ جانیں اس کی زبان میں تاثیر ہو سکتی ہے لیکن حقیقت جاننے کے بعد اس کی زبان میں تاثیر باقی نہیں رہ جاتی اس لیے قول سے پہلے انسان عمل کر کے دکھائے ہمارے نبی نے حکم دیا اور کر کے دکھایا تو عمل یہ کی طاقت زیادہ بڑی طاقت ہوتی ہے اس کے اندر زبان سے زیادہ تاثیر ہوتی ہے اور زبان سے زیادہ انسان کا عمل بولتا ہے ہمارے نبی نے عمل کر کے دکھایا کیا کہا وہ نہ اول ادمین ادو اور سب سے پہلا خون جسے میں باطل کر رہا ہوں اپنے خون میں سے دم ابن ربیع ابن الحارث ربیہ ابن الحارث کا خون ہے ربیہ اب الحارث یہ کیا تھے بنو سعد کے اندر دودھ پی رہے تھے تو خزیل کے لوگوں نے ان کو قتل کر دیا تھا تو ماربین نے ان کے خون کو باطل کر دیا کہا کہ زمانۂ جاہریت کے اندر جو بھی خون ہوا سب باطل کر رہا ہوں اور سب سے پہلے آپ ان اپنا خون کیونکہ آپ کے خاندان کے تھے یہ عبد کے بیٹے جو ہے حارث ان کے بیٹے رویہ کا خون تھا یہ تو آپ نے باقاعدہ اسے ختم کر دیا چوتھی چیز جو آپ نے بتائی کہ جاہلیت کا جو سود تھا سود کو آپ نے کالعدم قرار دے دیا اور کہا کہ اور جاہلیت مودو جاہلیت کے سارے ربا ختم کر دیے گئے ہیں یعنی دورے جاہلیت میں اگر کسی نے کسی کو دیا کوئی چیز اور اس پر وہ سود لیتا تھا سارے سود کو باطل کر دیا گیا اب کوئی بھی کسی سے سود لینے کا حقدار نہیں ہے یہ حرام شریعت کے اندر سود لینا بہت سنگین جرم ہے بہت بڑا جرم ہے سود لینا شریعت کے اندر لہذا سود کو باطل کر دیا گیا ہے لہذا جو بھی سود ہوگا اسے ختم کر دیا گیا اصل لیا جائے گا اللہ فرماتم رکم اگر تم توبہ کر لیتے ہو تو جو اصل ہے اس کے تم حقدار ہو یعنی اگر کسی نے کسی کو قرض دیا تھا سود پر مان لیجیے دس ہزار قرض دیا تھا اس میں دو ہزار سود کا ہے تو دس ہزار جو اس کی اصل ہے وہ حقدار لے گا وہ لیکن جو دو ہزار سود کا تھا اسے چھوڑ دے گا تو مانوی نے کہا کہ جاہلیت کے سارے سود کو باطل کر دیا گیا ایسا نہیں کہ اب جائز لینا نہیں جب جاہلیت کے سود کو ختم کر دیا گیا تو بدرجیہ اولا اس سود کا لینا جائز نہیں ہوگا حرام ہوگا کیونکہ سود شریعت کے اندر حرام کر دیا گیا اسلام نے قصاص رکھا لہذا اگر, اگر کوئی کسی کو قتل کرے گا ناجائز تو اسے قصاص میں قتل کر دیا جائے گا کیونکہ اس کو اسلام نے باقی رکھا احساس کو زمانۂ جاہلیت کے قساس کو خون کو ختم کر دیا لیکن سود ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا گیا اس لیے کہ سود حرام ہے یہ سود سے برکت نہیں ہوتی سود ناجائز ہے بڑا گنا ہے سود لینا اور دینا وہ او ربا ادو اور سب سے پہلا سود جو میں رکھتا ہوں اپنا سود ہمارے خاندان کا سود ربا عباس بن عبد المطلب عباس بن عبد المطلب کا سود فعین کلو پورا کا پورا سود ختم کر دیا گیا یعنی عباس رضی اللہ تعالیٰ جو دیتے تھے لوگوں کو اور اس پر جو سود ملتا تھا آپ نے اس کو ختم کر دیا تو آپ نے عمل کر کے دکھایا لوگوں کے سامنے کیونکہ عمل میں قوت ہوتی ہے تاثیر ہوتی ہے پانچویں بات ہمارے بی نے کیا فرمایا فتح اللہ فی نسا عورتوں کے حقوق ہمارے بی نے بیان کر کیے حجت الدا کے موقع پر جہاں پر اس وقت لاکھوں کا مجمع لگتا ہے اور دنیا کا سب سے بڑا اجتماع حج کے میدان میں حج کے وقت ہوتا ہے عرفات کے میدان میں منا کے میدان میں جہاں پوری دنیا کے لوگ اکٹھا ہوتے تو آپ نے وہاں پر عورتوں کے موضوع کو اٹھایا اور کہا کہ لوگوں اے لوگوں اللہ تعالیٰ سے ڈرو عورتوں کے بارے میں عورتوں پر ظلم نہ کرو عورتوں کو ان کا حق دو اللہ نے تمہارے لیے ان کو حلال کیا لہذا تم ان کا حق دو ان پر ظلم نہ کرو عورتوں کے اوپر تمہارے ماتحت ہیں لہذا ان کے حقوق کو ادا کرو یہی نہیں بلکہ ہمارے بھی فرمایا تم میں سب سے بہتر انسان ہوا ہے جو اپنے اہل ویال کے لیے بہتر کامل ایمان والا وہ ہے جو اچھے اخلاق والا ہے اور ہمارے اخلاق کا سب سے زیادہ مستحق ہمارے اہل ویال ہیں ہمارے خاندان کے لوگ ہیں ہمارے بال بچے ہیں ہماری بیویاں ہیں ہماری اولاد ہیں ہمارے ماں باپ ہیں ہمارے بھائی بہن ہیں ہمارے جو گھر والے ہیں خاص طور سے ہمارے جو اہل ہیں وہ سب کے سب ہمارے اخلاق سب سے زیادہ مستحق ہیں تو آپ نے فرمایا اللہ سے لے عورتوں کے بارے میں ان پر ظلم نہ کرو عورتوں پر ظلم یہ بہادری نہیں ہے جو بزدل ہوتا ہے وہ عورتوں پر ظلم کرتا ہے عورتوں کو مارنا یا عورتوں پر ظلم کرنا یہ بزدلی کی پہچان ہے یہ بہادر کی پہچان نہیں ہے جو بزدل ہوتا ہوا ایسا کرتا ہے اور انسان کو سوچنا چاہیے کہ ہمارے پاس بھی بیٹیاں اور بہنیں ہیں اگر ہماری بیٹی اور بہنوں پر ظلم ہوگا کوئی مارے گا تو ہمیں کتنی تکلیف ہوگی تو ہمارے گھر میں جو کسی کی لڑکی آئی ہوئی ہے وہ کسی کی لڑکی ہے جو میری بیوی بن کر کے آئی ہے. لہذا اس پر ظلم کرنا حرام ہے جیسا ہم یہ نہیں چاہتے کہ ہماری بہو بہو ہماری بیٹیوں پر بہنوں پر کوئی ظلم کرے ایسے یہ بھی جو ہمارے گھر میں ہماری بیوی بن کر کے آئی ہے وہ بھی کسی کی بیٹی ہے کسی کی بہن ہے لہٰذا اس پر ظلم کرنا اس کو مارنا یہ شریعت کے اندر حرام اور ناجائز ہے قطن جائز نہیں ہے, ہے کہ انسان انہیں مارے اپنی بیویوں کو پھر ہمار بھی کیا فرماتے ہیں فعن کم خسطمہ نب امان اللہ تم نے ان کو لیا اللہ تعالیٰ کے امان میں یعنی اللہ تعالیٰ کی حفاظت ہوتی ہے اللہ ان کی حفاظت کرتا ہے امن و امان دیتا ہے لہذا اللہ نے محفوظ کر دیا ہے ان کو تمہارے ہاتھوں میں لہذا ان پر ظلم نہ کرو انہیں نہ مت مارو وسطرو نب کلمت اللہ اور تم نے اللہ کے کلمے سے ان کی شرمگاہوں کو حلال کر کے کیا ہے کون سا کلمہ ایجاب و قبول کا اور یا مہر یا ایجاب و قبول یا کلم توحید یعنی ایک مسلمان کے لیے مسلمان عورت ہی حلال ہوتی ہے اور کتابیہ بھی اس کے لیے حلال ہے لیکن عام طور پر مسلمان مسلمان ہی سے نکاح کرتا ہے اہل کتاب کی عورتیں بھی ہمارے لیے حلال ہیں ہم انہیں اپنی عورتوں کو نہیں دے سکتے اپنی بیٹیاں نہیں دے سکتے اہل کتاب کو لیکن اہل کتاب یہ دو نصارہ کی لڑکیاں عورتیں ان کی ہمارے لیے ہلاریں وہ اپنے دین پر رہتے ہوئے ہم ان کے ساتھ نکاح کر سکتے ہیں لیکن آج فطروں کا دور ہے لہذا ایسے دور میں انسان اگر احتیاط احتیاط کرتا ہے بچتا ہے تو اس کے لیے زیادہ بہتر ہے لیکن شریعت کے اندر یہ چیز جائز ہے تو ایجاب و قبول یعنی شوہر قبول کرتا ہے کہ تمہاری بیٹی جو ولی جو ہوتا ہے لڑکی کا وہ اس کے سامنے اور گواہوں کے سامنے باقاعدہ اور قاضی کے سامنے شوہر اقرار کرتا ہے کہ میں نے اتنے مہر کے عوض تمہاری بیٹی کو قبول کیا اس کو ایجاب و قبول کہا جاتا ہے لڑکی بھی قبول کرتی ہے مرد بھی قبول کرتا ہے تو ایجاب و قبول ہوتا ہے تو اس کے ذریعے سے وہ عورت ہمارے لیے حلال ہو جاتی ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کا کلمہ ہے مہر دیا جاتا ہے گواہ ہوتے ہیں اور اس طریقے سے باقاعدہ ایجاب و قبول ہوتا ہے یہ چھٹی بات پانچویں بات معنیوی نے فرمائی عورتوں کے تعلق سے آج جو لوگ سمجھتے ہیں یا کہتے ہیں کہ اسلام میں عورتوں کا حق نہیں دیا گیا وہ کتنے ظالم لوگ ہیں اللہ کسور صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفات کے میدان میں عورتوں کو یاد رکھا ان کے حقوق یاد دلائے اور اللہ تعالیٰ سے ڈرایا کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرو ان کے بارے میں ان پر ظلم نہ کرو ان کے حقوق دو اور اس طریقے سے اے اللہ نے تمہیں اے تمہارے ان کو ماتحت بنایا ہے لہٰذا تم کے حقوق ادا کرو ساتوی بات ہماری میری فرمائی چٹھی بات وہ القم علیہ تمہارا حق ہے تمہاری بیویوں کے اوپر اللہ فور کما کہ وہ تمہارے بستروں پر کسی کو نہ بیٹھنے دیں یعنی تمہارے گھروں میں کسی کو نہ آنے دیں تک رہ جسے تم ناپسند کرتے ہو یعنی تمہارے گھر میں تمہارے بستر پر چاہے کوئی مرد ہو یا عورت چاہے وہ محرم میں سے یا غیر محرم میں سے غیر محرم کا تو ایسے ہی جانا حرام ہے خلوت میں بیٹھنا لیکن جس آدمی کو یا عورت کو شوہر ناپسند کرتا ہو کہ وہ فلاں مرد یا فلاں عورت ہمارے گھر کے اندر نہ آئے تو عورت کے لیے قطن جائز نہیں ہے کہ اپنے شوہر کے حکم کی مخالفت کرے اور اپنے گھر کے اندر کسی ایسے شخص یا عورت کو جس کو مرد اس کا ناپسند کرتا ہو اور اس کے آنے کو ناگوار سمجھتا ہو اس کو آنے کی اجازت دے یا عورت کے لیے جائز نہیں ہے عورت کو باقاعدہ اپنے شوہر کے اس حکم کی تعمیر کرنی ہوگی اس کا خیال رکھنا ہوگا فنفا اگر وہ ایسا کرتی ہیں فضر بن بن غیر مبرہ تو انہیں مارو ہمارے بھی ان کو مارنے کا حکم دیا لیکن ایسی مار نہ ہو کہ اس کی پسری ٹوٹ جائے یا اس کے ہاتھ ٹوٹ جائیں یا اس کا سر پھٹ جائے یا اس کے جسم سے خون نکلنا شروع ہو جائے ایسا نہیں مار مارنا چاہیے جی ہاں ادب کے طور پر تعلیم کے طور پر اسے مارے تاکہ عورت نصیحت حاصل کر لے عبرت پکڑ لے اور پھر دوبارہ ایسی حرکت نہ کرے ساتویں بات ہمارے بھی نے فرمائی وَلَهُنَّ عَلَيْكُمْ ان عورتوں کا تمہارے اوپر بھی حق ہے رزق و ہن نہ وہ قسمت ہن نہ بالمعروف ان کا کھانا پینا ان کا رزق یعنی کھانے پینے ناؤنفقہ ان کا ناو نفقہ اور ان کا کپڑا بھلائی کے ساتھ تمہارے اوپر ضروری ہے مرد عام ہوتا ہے عورت کے نا نفقے کا اس کے علاج کا اس کے کپڑے کا اس کی رہائش کا ان کی تمام چیزوں کا ذمہ دار مرد ہوتا ہے معروف کے ساتھ بھلائی کے ساتھ اس میں مرد پر ظلم نہیں کیا جائے گا کہ مرد اپنی طاقت سے زیادہ عورت پر خرچ کرے اتنا ہی کرے گا جتنا مرد کے پاس طاقت ہے سے زیادہ نہیں کرے گا کہ عورت زیادہ کا مطالبہ کرے نہیں مرد اتنا ہی دے گا جتنا اس کی طاقت ہے دوسروں کو دیکھا دیکھی مرد نہیں کرے گا یہ دوسروں کی دیکھا دیکھی اور نقالی میں عورت بھی اپنے شوہر سے مطالبہ کرے کہ فلاں عورت کے پاس اتنے زیور ہیں ان کے پاس اتنے لباس ہیں ان کے پاس اتنے کپڑے ہیں ہمیں بھی چاہیے خطان نہیں یہ حرام ایسا کرنا آدمی مارو بھر بھلائی بھر اپنی اس عطبر جتنی اس کی طاقت ہے اتنا ان کو دے گا اسی طریقے سے ان کو کھانا اور کپڑا دے گا گھر دے گا یہ نہیں کہ کچھ لوگ ویلوں میں رہتے ہیں اچھے اچھے فلیٹس میں محلات میں رہتے ہیں محلوں میں رہتے ہیں تو عورت اپنے شوہر سے مطالبہ کرے کہ مجھے بھی محل چاہیے میں اس گھر کے اندر نہیں رہوں گی ایسا نہیں ہوگا مرد جتنا اس کی طاقت ہے اتنا ہی ذمہ دار ہے اس سے زیادہ کا ذمہ دار وہ نہیں ہے اور اگر عورت مطالبہ کرتی ہے تو گنہگار گار ہوگی اور شوہر کو چاہیے کہ اس کے مطالبے کو پورا نہ کرے زمانے بن کے زمانے میں ان عورتوں کو بھی ہلاکو کر دیا گیا تھا جو عورتیں اپنے شوہروں سے ان کی حیثیت سے زیادہ مطالبہ کرتی تھیں ان کے مالدار جو عورتیں ہوتی تھیں اپنے بچوں کو دودھ نہیں پلاتی تھیں تو جو غریب اور عورتیں ہوتی تھیں انہوں نے بھی اپنے بچوں کو دودھ پلانا چھوڑ دیا حالانکہ دودھ پلانا یہ کیا ہے بچے کا حق ہے بی ماں کے اوپر تو انہوں نے بھی دودھ پلانا چھوڑ دیا تو اس طریقے سے ان کی ہلاکت مقدر ہو گئی تو اس لیے جتنا حق ہے اتنا ہی لینا جائز ہے اس سے زیادہ کا مطالبہ کرنا یہ قطام جائز نہیں ہے تو مرد قوام ہوتا ہے مرد ذمہ دار ہوتا ہے عورت کتنی مالدار کیوں نہ ہو عورت اپنے شہر پر اگر اپنی مرضی سے دیتی ہے خرچ کرتی ہے تو کر سکتی ہے لیکن اگر عورت نہ خرچ کرے تو عورت سے مطالبہ نہیں کیا جائے گا یہ مرد ذمہ دار ہوتا ہے کیونکہ مرد اسے اپنے گھر لے کر کے آتا ہے اس کے مہر کا نا نفقے کا اور صحیح کہ اس کے کپڑے کا علاج کا تمام چیزوں کا ذمہ دار مرد ہوتا ہے مرد کو اللہ نے قوام بنایا اس لیے مرد کا حق عورت پر زیادہ ہے عورت کے مرد پر حقوق ہیں اور مرد کی بھی عورتوں پر حقوق ہیں لیکن اللہ ابلام نے مرد کو فوقیت دی ہے کیونکہ مرد اس کے نام نفقے کا ذمہ دار ہوتا ہے اس لیے مرد کا حق عورت پر عورت کا مرد کے مقابلے میں بڑا ہوتا ہے لیکن دونوں کے ایک دوسرے کے اوپر حقوق عائد ہوتے ہیں اور جب دونوں ایک دوسرے کو حقوق ادا کرتے ہیں تو زندگی سکون کے ساتھ گزرتی اطمینان کے ساتھ گزرتی دونوں اپنے دائرے میں رہتے ہوئے جب ادا کرتے ہیں تو انسان کی زندگی پرسکون گزرتی جیسے گاڑی کے دو پہیے ہوتے ہیں دونوں پہیے اگر چلتے ہیں تب جا کر کے گاڑی چلتی ہے اگر ایک پہیہ خراب ہوگا تو گاڑی نہیں چلے گی ایسے ہی دونوں پہیے ایک دوسرے کے محتاج ہیں ایسے ہی مرد اور بیوی دونوں ایک دوسرے کے محتاج ہیں دونوں کو چاہیے کہ سکون کے ساتھ اطمینان کے ساتھ ایک دوسرے کے حقوق کا خیال رکھتے ہوئے ادا کرتے ہوئے ادب و احترام کرتے ہوئے انسان بیوی زندگی گزارے دونوں ایک دوسرے کے حقوق ادا کریں چھوٹی چھوٹی باتوں سے چشپوشی اختیار کریں اور چھوٹی چھوٹی باتوں پر دھیان نہ دیں چھوٹی چھوٹی باتوں پر دھیان دینے ہی سے بڑی بڑی باتیں جنم لیتی ہیں پیدا ہوتی ہیں اور پھر بعد میں خلا اور طلاق کی نوبت آ جاتی ہے اس لیے صبر کے ساتھ اور اس میں مرد کو زیادہ صبر کرنا عورت کے مقابلے میں عورت ویسی صبر کر کے آئی ہوئی ہے اپنے ماں باپ کو چھوڑا بھائیوں کو چھوڑا بہنوں کو چھوڑا گھر چھوڑا سب کچھ چھوڑا اس نے تو بہت زیادہ صبر کیا ہے مرد کچھ صبر نہیں کرتا وہ تو لے کر کے اپنے گھر لاتا ہے اس لیے اس میں مرد کو زیادہ صبر کرنا ہے عورت کے مقابلے میں مرد کی ذمہ داری زیادہ بڑی ہے. جس کی زیادہ ذمہ داری بڑی ہوتی ہے اس کو زیادہ صبر بھی کرنا پڑتا ہے اس لیے سب سے زیادہ صبر کرنے والا کون ہے اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کے احسانات ہے لوگوں پر سب سے زیادہ صبر کرنے والا اللہ رب العال نے کرام سفر کرتے تھے ایک لوگ سفر کرتے ہیں اس لیے جس کی زیادہ ذمہ داری ہوتی ہے وہ زیادہ صبر کرتا ہے تو شہر کی ذمہ داری زیادہ بڑی ہے اس لیے اس کو چاہیے کہ وہ چشپوشی اختیار کرے اور اس طریقے سے بیوی بی کہاں ادا کر اور بیوی بی کو بھی چاہیے کہ اپنے شوہر کو خوش رکھے اور بیوی بی اپنے شوہر کہا ادا کرے اور اگر بیوی بی کے اندر کوئی ایب ہے یا شہر کے اندر کوئی ایب ہے تو دونوں کے اندر اچھائیاں بھی ہوتی ہیں اور اچھی چیزیں بھی ہوتی اللہ کے سل کے حدیث ہے کہ اگر تمہاری بیوی بی کے کوئی ایب ہے تو اس کے اندر دوسرے اچھائیاں بھی ہیں لہذا اس ایپ کو درکنار کر دو اس پر دھیان نہ دو اچھائیوں کو دیکھو اس کی نیکیوں کو دیکھو اس کی اچھی خصرتوں کو دیکھو کوئی مرد ایسا نہیں ہے نہ کوئی ایسی عورت ہے جس کے اندر صرف اور صرف خامیاں ہی خامیاں یا کوئی دنیا کے اندر مرد اور عورت ایسے نہیں ہیں جن کے اندر صرف اور صرف اچھائیاں ہی ہوں لہذا جس کے اندر زیادہ اچھائیاں ہیں وہ زیادہ اچھا انسان خامیاں کم ہے وہ بہتر انسان خامی ہر ایک کے اندر رہے گی کمال کسی کے لیے نہیں ہے اللہ ہی کے لیے کمال اس لیے انسان کے اندر بھی خامیاں ہوتی ہیں مرد کے اندر بھی اگر مرد سمجھتا ہے کہ میں بے قصور ہوں میرے اندر کوئی خامی نہیں ہے تو یہ بھول ہے اس کی یہ حماقت اور اس کی جہالت ہے یہ مرد کے اندر بھی خامیاں ہوتی ہیں جیسے عورت کے اندر ہوتی ہیں لہذا کسی کے لیے روا نہیں کہ ایک دوسرے کی خامیوں کو اچھالے چسپوشی اختیار کرے اور اس پر دھیان نہ دے جی ہاں تب جا کر کے زندگی سکون کے ساتھ گزرتی ہے اطمینان کے ساتھ گزرتی ہے تب جا کر کے انسان مرد کو اپنی بیوی پر سکون ملتا ہے اور عورت کو اپنے مرد سے سکون ملتا ہے تو ہمارے بی نے یہ بھی فرمایا کہ جہاں عورتوں کے مردوں پر حق ہیں وہیں مردوں کے بھی عورتوں پر حق ہیں پھر اس کے بعد آٹھویں چیز ہمارے بی نے فرمائی و قطر تو فی کم مال تزل بدہ انہیں تسم کتاب اللہ میں تمہارے پاس اپنے بات ایک چیز کر کے جا رہا ہوں یعنی اپنی وفات کے بعد وہ چیز رہے گی اور وہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے اگر تم اسے مضبوطی سے تھامے رہو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے آپ نے کتاب اللہ کی وصیت فرمائی کتاب اللہ پر عمل کرنے کی اس کو مضبوطی کے ساتھ تھامنے کی اور کتاب اللہ کی وصیت میں سنت کی وصیت بھی داخل ہے کیونکہ سنت بھی اللہ کی طرف سے ہے جیسے قرآن اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے ایسے حدیثیں بھی اللہ رب العامن کی طرف سے ہیں اللہ رب العامن نبی پر دو چیزیں اتاری کتاب اور حکمت جگہ جگہ اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا کہ وہ انزل علیہ کتاب الحکمت ہم نے آپ پر کتاب اور حکمت اتاری کتاب سے مراد قرآن مجید ہے اور حکمت سے مراد اللہ کے سور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں ہیں آپ کی سنتیں ہیں تو جیسے قرآن اترتا تھا ایسی حدیثیں بھی اتاری جاتی تھیں دونوں وہیں اللہ کی طرف سے اور قرآن کو حدیث کے بغیر انسان نہیں سمجھ سکتا ہے اس لیے قرآن کی وصیت میں حدیث کی بھی وصیت شامل ہے اسی لیے آپ نے حدیث کی بھی حیثیت فرمائی ایک حدیث با فرمایا ترق انتم سخت بھی ما کتاب اللہ و ہم تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر کے جا رہے ہیں ایک اللہ تعالیٰ کتاب دوسری میری سنت کہیں آپ نے صرف کتاب اللہ کی عیشیت فرمائی کہیں آپ نے دونوں کی عیشیت فرمائی لہٰذا دونوں ایک دوسرے کے لازم اور مرزوم ہیں کتاب اللہ کی وصیت میں سنت کی وصیت داخل ہے اور سنت کی وصیت میں کتاب اللہ کی وصیت داخل ہے آپ رکھوائیں علیہ ب سنتی و سنت الخلفا راجدین المحدین میری سنتوں کو لازم پکڑو اور خلفائے راجدین کی سنتوں کو لازم پکڑو آپ کی سنت میں قرآن بھی داخل ہے آپ کی سنت کوئی لے قرآن چھوڑ دے مسلمان ہی نہیں ہو سکتا ایسے کوئی قرآن لے نبی کی سنتوں کو چھوڑ دے وہ بھی مسلمان نہیں ہو سکتا دونوں لازم ملزوم ہیں کہیں ایک چیز بیان کی جاتی ہے اور دوسری چیز اس کے اندر داخل ہوتی ہے ہر جگہ تفصیل نہیں کی جاتی ایک جگہ تفصیل کر دی گئی اسی کی طرف معاملے کو انسان لوٹا دیتا ہے اس لیے کہیں اللہ البلامی نے کیا فرمایا قرآن کریم کے اندر کہ تمہارا جب کسی مسئلے میں اختلاف ہو جائے فحوک مہو اللہ اس کا حکم کیا ہے کہ اسے اللہ کی طرف لوٹا دو یہاں صرف اللہ نے کیا فرمایا کہ اللہ کی طرف لوٹا دو یعنی قرآن کی طرف اسے لوٹا دو اللہ کی طرف اسے لوٹا دو لیکن کہیں اللہ نے کیا فرمایا کہ تمہارا کسی مسئلے میں اختلاف ہو جائے فرو اللہ رسول اسے اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹا دو تو جہاں تفصیل ہے اجمال کو اختصار کو تفصیل کی طرف لوٹایا جاتا ہے تب جا کر کے مسئلہ واضح ہو جاتا ہے تو اگرچہ مائے نبی نے یہاں پر صرف کتاب اللہ کا نام لیا لیکن اس میں اللہ کے سلو کی سنتیں بھی داخل اور شامل ہیں کیونکہ قرآن کریم کو حدیث کے بغیر انسان سمجھ ہی نہیں سکتا اگر حدیث کی ضرورت نہ ہوتی سنت کی ضرورت نہ ہوتی تو اللہ اپنے نبی کو دنیا کے اندر بھیجتا ہی نہیں اس لیے جو آپ کی حدیثوں کا انکار کرتا ہے آپ کی سنتوں کا انکار کرتا ہے وہ قرآن کریم کا بھی انکار کرتا ہے ہمارے نبی کی نبوت کا بھی انکار کرتا ہے اسے اسی علماء نے بیان کیا ہے کہ جیسے قرآن کا انکار کرنے والا کافر ہو جاتا ہے ایسے اللہ کے سی کی سنتوں کا نہ ماننے والا انکار کر دینے والا حدیثوں کا انکار کر دینے والا وہ بھی مسلمان باقی نہیں رہتا وہ بھی کافر ہو جاتا ہے وہ مسلمان باقی نہیں رہتا کچھ لوگ ہیں جنہیں جو اپنے آپ کو اہل قرآن کہتے ہیں سنت سنت کو نہیں مانتے حدیثوں کو نہیں مانتے وہ قرآن کی تفسیر اپنے عقل کے مطابق کرتے ہیں اپنے قول کو حجت مانتے ہیں قرآن کی تفسیر میں لیکن نبی اکرم جو معصوم تھے جنہیں اللہ رب اللہ نبی بنا کر کے بھیجا ان کی حدیثوں اور سنتوں کو قرآن کی تفسیر میں حجت نہیں مانتے یا دین میں حجت نہیں مانتے کس قدر زیادتی والی بات کس قدر ظلم ہے یہ کہ وہ لوگ اپنی سوچ کو اپنی فکر کو اپنے قول کو حجت مانتے ہیں اس کے مطابق عمل کرتے ہیں لیکن ہمارے نبی جو قرآن کی شرح کرنے والے تھے جس کی بیان کی ذمہ داری شرح کی ذمہ داری اللہ رب اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تا فرمائی ان کے بیان کو ان کی حدیثوں کو ان کی شرح کو ان کی قول کو ان کی سنتوں کو حجت نہیں مانتے انکار کر دیتے کہتے نہیں اس کی ضرورت نہیں ہمیں اپنی بات کو حجت مانتے ہیں لیکن نبی کی باتوں کو حجت نہیں مانتے کس قدر کفر کی بات ہے یہ میں ایسے لوگوں سے صرف ایک سوال کرتا ہوں کہ اللہ رب دنیا کے اندر بہت سارے انبیاء اور رسول بھیجے لیکن سب کو کتابیں نہیں دی چند انبیاء اور رسول کو اللہ نے کتابیں عطا فرمائی جن نبیوں کو اللہ نے کتاب نہیں دی ان کی امت کیسے عمل کرتی تھی اللہ نے کتاب نہیں دیا اپنا کلام نہیں اتارا نبی بھیجا لیکن کوئی کتاب نہیں دی تو ان کی امت کس بات پر عمل کرتی تھی کس بات پر عمل کرتی تھی ان کی امتیں ظاہر بات ہے نبی کی باتوں اس نبی کی باتوں پر عمل کرتی تھی تو جب اس نبی کی بات اس امت کے لیے حجت ہے تو ہمارے نبی کی بات ہمارے لیے حجت نہیں ہے آپ تو سب کے سب سے افضل ہے سب کے رہبر ہیں تمام نبیوں کے آ امام ہیں آپ میرا کے موقع پر آپ نے سب کی امامت فرمائی سب سے افضل ہیں اللہ کے بعد آب ہی کا مقام ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام معذرت کے ساتھ حضرت عیصی علیہ السلام دنیا کے اندر آئیں گے ہمارے نبی کی سنت اور شریعت کے مطابق فیصلے کریں گے ہمارے بی نے علیہ السلام کے بارے میں کیا فرمایا کہ اگر وہ بھی زندہ ہو جائیں تو ان کو بھی میری اتباء کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہوگا اس قدر آپ کا مقام اور آپ کی باتوں کا انکار کرتے ہیں کہ آپ کی باتیں کہ ہمیں ضرورت نہیں ہے آپ کی باتیں حجت نہیں ہیں؟ نہ باللہ اس سے بڑا کفر اور کیا ہوگا اس سے بڑا اور کفر کیا ہوگا جو اللہ کسول کی باتوں ہی کا انکار کر دے اسے اس اللہ کسول کی حدیثوں کا انکار آپ کی نبوت کا انکار ہے قرآن کا انکار ہے قرآن میں جا جاوجا اللہ نے اپ نبی کی اطاعت کرنے کا حکم دیا میوتی اور رسول اللہ جس نے رسول کے تعت کی اس اللہ تعالیٰ کی اطاع کر لی اللہ تعالیٰ کی اطاعت رسول کے اطاعت کے بغیر نہیں ہو سکتی قرآن پر عمل حدیث کے بغیر نہیں ہو سکتا قرآن پر ایمان حدیث پر ایمان لائے بغیر نہیں ہو سکتا اما اتا کم رسول فخد منفنت ہو جو رسول تمہیں دیں لے لو جس سے منع کریں اس سے رک جاؤ رسول نے ہمیں قرآن بھی دیا حدیث اور سنتے بھی دی اللہ نے قرآن بھی محفوظ کر دیا آپ کی کو بھی محفوظ کر دیا کیونکہ اگر حدیثیں محفوظ نہ ہوتی تو قرآن بھی محفوظ نہیں رہ پاتا قرآن کے معانی کو اللہ نے حدیث کے ذریعے محفوظ کیا اس لیے دونوں کو اللہ نے محفوظ کر دیا دونوں ذکر ہیں قرآن بھی ذکر ہے اور حدیث بھی ذکر ہے پورا دین ذکر ہے اور اس دین کو اللہ نے قرآن و حدیث کے اندر محفوظ کر دیا ہے ہم نے ذکر کو نازل کیا اور اس کی حفاظت کی ذمہ داری ہماری ہے تو ذکر اس مراد یہاں دین ہے پورا صرف قرآن نہیں ہے پورا دین مراد ہے یہاں پر اسی اللہ نے کیا فرمایا فص الکر تمون اہل ذکر سے کون اہل ذکر یعنی دین کے جو علما ہے سوال کرو ذکر ثمراد دین ذکر سمراد دین ہے صرف قرآن نہیں ہے جو صرف قرآن سمجھتے ہیں سنت کو سب کو خارج کر دیتے ہیں وہ ذکر کا معنی مفہوم نہیں سمجھتے تو ذکر کا معنی پورا دین ہے فص ال کہتے ہیں جو قرآن و حدیث کا عالم ہوتا ہے اس کو علماء کہا جاتا ہے صرف سالین کے نہج پر چلنے والا سمجھنے والا اس کو عالم کہا جاتا ہے وہ اہل ذکر دین والے وہ لوگ ہوتے ہیں ان سے سوال کرنے کے لیے اللہ رب الم نے فرمایا تو اللہ نے دونوں کو محفوظ کر دیا ہے تو اگرچہ ہمارے نبی نے یہاں پر صرف کتاب اللہ بیان کیا لیکن کتاب اللہ میں آپ کی سنتیں اور حدیثیں بھی داخل ہیں جیسے اللہ رب اللہ نے کہا کہ جو رسول کے کی اطاعت کیا اس نے میری اطاعت کی تو رسول کے اطاعت میں اللہ کے اطاعت ہے اس طریقے سے اللہ رب اللہ نے قرآن کریم جا بجا حکم دیا فلاں اور فیما بھائی نہ آپ اختلافات میں جب تک وہ آپ کو اپنا حکم نہ بنا لے رب کی قسم مومن ہو ہی نہیں سکتے اللہ نے فرمایا اس لیے نبی کے اعتبار ضروری ہے اگر نبی کے حدیثوں کا کوئی انکار کرتا ہے تو گویا کہ نبی کے اعتبار ہی نہیں کرتا ہو وہ مسلمان ہی نہیں ہے وہ دار اسلام سے خارج ہے امام شافی نے امام سیوتی نے بڑے بڑے علما نے سب نے بیان کیا ہے کہ حدیثوں کا منکر مسلمان نہیں ہے وہ کافر ہے تو ہماربی نے گرچ یہاں پر صرف کتاب اللہ کی بات کی لیکن کتاب اللہ کے اندر دونوں شامل ہیں وہ آتشم و بحب اللہ سب مل کر کے اللہ کی رسی کو مضبوطی ستام لو اللہ کی رسی کیا ہے قرآن اور حدیث ہے اللہ کا دین ہے جو اللہ نے بھیجا ہے اس دین کا ایک سرا دنیا کے اندر ہے دوسرا سرا آخرت میں جنت کے دروازے پر ہے جو اس دین پر عمل کرے گا وہ دوسرے سرے تک پہنچے گا جیسے دین اللہ نبی نبی کو دیا اس میں شرک بداعت اور خرافات کی آمیزش نہیں کی جائے گی پاک اور صاف اور شفاف دین جس میں بدعت اور شرک کی کوئی قطان گنجائش نہیں ہے جی جس طریقے سے اللہ نبی نبی کو دیا اسی دین پر جو انسان پیرا ہوتا ہے اس دین کا ایک دنیا کے اندر ہے اور دوسرا سرا جنت کے دروازے پر ہے تو اللہ کی رسی وہی ہے اس کو مضبوطی سے تعمل ہو کتاب اللہ اور سنت رسول کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آٹھویں بات اس کے اندر بیان فرمائی پھر فر نویں بات کیا فرماتی وان تم ان تم قائلون تم سب سے سوال کیا جائے گا میرے بارے میں تو تم لوگ میرے بارے میں کیا کہنے والے قالو لوگوں نے کیا کہنا شہد ہم گواہی دیتے ہیں ان قد قتب لگ کہ آپ نے پیغام پہنچا دیا وہ ادیت اور امانت آپ نے ادا کر دی وہ اور آپ نے مکمل خیر خواہ کر دی کوئی کمی آپ نے نہیں چھوڑی جس طریقے سے صلاح نے دین نازل کیا تھا اسی طرح سے امانت داری اور دیانتداری کے ساتھ بغیر ایک حرف کی کمی اور جاتی کے آپ نے پوری انسانیت تک پہنچا دیا ہم سب گواہ ہیں کون گواہ بنے ہیں اس کائنات میں انبیاء کے بعد سب سے افضل لوگ صحابہ کرام وہ گواہ بنے سب نے گواہی دی ہے کہ اللہ کے سور صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے کوئی کمی نہیں کی لہذا آپ نے کوئی چیز نہیں چھپائی سب کچھ امت تک انسانیت تک پہنچا دیا اگر کوئی انسان دین کے اندر بدعت ایجاد کرتا ہے تو یہ سمجھتا ہے نماز اللہ کی ہمارے نبی نے کمی کر دی ہمارے نبی نے سب کو ساری چیزیں نہیں پہنچائیں ہمارے نبی پر خیانت کا الزام لگاتا ہے اس لیے بہت بڑا جرم ہے بدعت کا ارتکاب کرنا اس لیے شیطان بدعت سے زیادہ خوش ہوتا ہے اور معاشیت سے کم خوش ہوتا ہے کیونکہ بدعت یہ نبی پر نظام ہے خیانت کا اسے جو اہل بدعت انہیں توبہ کرنا چاہیے اللہ سے ان کو ڈرنا چاہیے جنہوں نے دین کے نام پر نئی نئی چیزیں پیدا کر رکھی ہیں عید میلاد النبی رجب کے کنڈے شب معراج شب برات اور اس طریقے سے قدائے عمری اور زبان سنیت ادا کرنا اور عرس میلے شرکیاں بھی شرک بھی لوگوں نے ایجاد کر لیا پتا ایجاد کر رکھی ہیں ایسے لوگوں کو اللہ سے ڈرنا چاہیے ہمارے بھی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے لوگوں کو جنہوں نے دین کے اندر نئی نئی چیزیں پیدا کر دی ہیں اپنے حوصلہ بھگا دیں گے. اور کہیں گے کہ تمہارے لیے دوری ہو تم نے میرے دین کو برباد کر دیا میری میری شریعت میں تم نے کمی جاتی کر دی ایسے لوگوں کو اللہ کا خوف کھانا ڈرنا چاہیے, چاہیے تو ہمارے نبی نے سب کچھ پہنچا دیا کوئی کمی نہیں کی ہے کچھ بھی آپ نے چھپا کر کے نہیں رکھا سب کچھ پوری انسانیت تک آپ نے پہنچا دیا ہر قوم سے یعنی نبی کے بارے میں سوال کیا جائے گا ہر نبی کی قوم سے ان کے نبی کے بارے میں سوال کیا جائے گا علیہ السلام کی قوم سے پوچھا جائے گا کہ علیہ السلام نے آپ تک پہنچایا کہ نہیں پہنچایا پوری بات ان سے سوال کیا جائے گا السلام کی قوم سے علیہ السلام کے بارے پوچھا جائے گا تو ایسے ہی ہمارے نبی کی قوم سے امت مسلمہ سے امت سے ہمارے نبی کے بارے میں سوال کیا جائے گا تو ہمارے نبی نے پوچھا تم کیا جواب دو گے تو انہوں نے کہا کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ نے تمام باتیں پہنچا دی فقال اب اسبحیہ تو اپنے آپ اپنی شہادت کی انگلی سے اشارہ کیا یہ عرفہ علیہ سما آپ اسے آسمان کی طرف اٹھا رہے تھے وہ انقتحا الناس اور اسے لوگوں کی طرف بھی کر رہے تھے یعنی اوپر بھی اٹھاتے تھے اور لوگوں کی طرف کے سارے لوگ اس بات پر گواہ اللہ مشہد اللہ مشہد صلاح تمرات کہ اللہ تعالیٰ تو گوا رہا اللہ رب الامین تو گوا رہا تین مرتبہ ہمارے نبی نے اس طریقے سے فرمایا تین مرتبہ اس طریقے سے مائے نبی نے فرمایا اس میں با اس بات کی دریل ہے کہ اللہ رب الامین عرش پر موجود ہے ہر جگہ نہیں ہے جیسا کہ صوفیوں کا اور اس طریقے سے بدات بداعت کا عقیدہ کل بلا اللہ تعالیٰ کی ذاتے ہمارے بھی کیا فرمایا آسمان کی طرف اشارہ کیا اوپر تو اللہ رب العالمین کی ذات عرش پر جلوہ افروز عرش پر مستوی اور رحمان علیہ الرش طبا اللہ تعالیٰ عرش پر جلوہ فروض ہے آپ نے اوپر انگلی اٹھائی کہ اللہ تعالیٰ تو گوا رہا اس بات پر یہ, سیرے, یہ تیرے سارے بندے یہ میرے صحابہ میرے ساتھی اس بات پر گواہ ہیں کہ میں نے تیرے دین کو بغیر کسی کمی اور ذاتی کے سب تک پہنچا دیا تو اللہ تعالیٰ تو بھی گوار اوپر انگلی اٹھاتے تھے ہمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم آسمان کی طرف کیونکہ اللہ تعالیٰ اوپر ہر جگہ نہیں نوق بلّہ یہ کفری عقیدہ ہے یہ عقیدہ رکھنا کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے یہ کفری عقیدہ جی اس عقیدے سے انسان کو توبہ کرنا چاہیے یہ کفار و مشرقین کا عقیدہ اور اس سے جو باطل مذاہب کے لوگ ہیں ان کا عقیدہ ہے اہل بدعت کا صوفیہ کا عقیدہ ہے اہل شرک و اہل ذیغ و ضلع کا عقیدہ ہے جو صلف صالح کی نہج پر چلنے والے صحابہ تعاین تبع تعاوین ام کرام چاروں امہ اور اس کے با... ان کے بعد کے تمام ام کرام کا جو مسلق اور قول ہے وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ کی ذات عرش پر ہے امام منیفا رحمۃ اللہ تو یہاں تک کہتے ہیں کہ اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات عرش پر تو ہے لیکن ہمیں یہ نہیں معلوم کہ ارش کہاں ہے اوپر ہے کہ نیچے وہ بھی مسلمان نہیں ہے وہ بھی کافر ہے کچھ لوگوں کو دھوکہ ہو گیا ان قرآن کی ان آیتوں سے جہاں اللہ کے بلامن نے فرمایا کہ وہ تمہارے ساتھ ہے تو وہاں ساتھ سے مراد کون سی چیز مراد ہے اللہ تعالی کی جو کہ علمی معیت مراد ہے کہ اللہ تعالی کا علم مراد ہے کہ اللہ تعالی ہر چیز کو جانتا ہے اللہ کی ذات عرش کے اوپر ہے لیکن اللہ ربلامن ہر چیز کو جانتا ہے اللہ تعالی کے علم سے کوئی چیز اوجھل نہیں ہے لیکن اللہ کی ذات عرش پر ہے اس لیے اللہ رب اللہ نے ان تمام آیات کی, کے شروع میں یا تو آخر میں بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے یعنی اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ اپنے علم کے لحاظ سے ہے قدرت کے لحاظ سے ہے لیکن اس کی ذات عرض پر جلوہ ہے اللہ کے لیے اونچی مثالیں ہیں لیکن مثال سے بات تو واضح ہو جاتی ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ سورج کتنا اوپر ہے لیکن اس کی روشنی کہاں ہے زمین پر سب لوگ اسے فائدہ اٹھا رہے ہیں تو کیا سورج زمین پر ہے نہیں اوپر ہے اس کی روشنی ہر جگہ موجود ہے تو اللہ تعالیٰ کے علم سے کوئی چیز خالی نہیں ہے اللہ تعالیٰ ہر چیز کو اپنے علم سے گھیرے میں لیے ہوئے ہے لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات اوپر ہے جیسے سورج اوپر ہے یہ بات سمجھانے کے لیے کی گئی ہے بڑے افسوس کی بات ہے کہ آج امام منیفا رحمتہ اللہ علیہ قدم بھرنے والے اور یہ کہتے ہیں کہ امام منیفا کے ہم مقلد ہیں حالانکہ سچی بات یہ کہ امام منیفا کی تقریر وہ نہیں کرتے عقیدے میں امام منیفا کو اپنا امام مانتے ہی نہیں اس لیے ان کا عقیدہ یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالی کی ذات عرش پر ہے ان کا عقیدہ یہ کہ اللہ تعالی کی ذات ہر جگہ موجود ہے نوز بلّہ مرزالک ہے یہ ان کا عقیدہ امام منیفا کو عقیدے میں امام مانتے ہی نہیں ہی لوگ عقیدے میں توحید میں کسی اور کو امام مانتے ہیں ابو الحسن عشری اور ابو منصور ماتریدی ان لوگوں کو مانتے ہیں امام منیفا کی تخلیق کس میں کرتے نماز کیسے پڑھیں گے روزہ کیسے رکھیں گے زکوۃ کیسے دیں گے حج کیسے کریں گے نکاح کیسے کریں گے شادی کیسے کریں گے طلاق کیسے دیں گے اس میں مانتے لیکن جو دین کی بنیادی چیز ہے عقیدہ اور توحید اس میں امام بنیفر رحمۃ اللہ علیہ کو اپنے امام نہیں مانتے ہم ان کو اپنا امام مانتے امام منیفا رحمۃ اللہ علیہ کو اور عقیدے ہمارے امام ہیں وہ امام منیفا رحمۃ اللہ علیہ کیوں امام منیفا کو چھوڑ دیا تم نے امام میں عقیدے میں کیا ان کا عقیدہ خراب تھا نا اس بلّہ کیا ان کے عقیدے میں کفر اور شرک تھا کیا عقیدے میں تمہارے لیے حجت نہیں تھے چھوٹی چھوٹی باتوں میں حجت مانتے ہو اور توحید بر عقیدے میں ایمان میں ان کی باتوں کو حجت نہیں مانتے ان کو پر امام نہیں مانتے کہا کی تقلید کر رہے ہو تم اس لیے سچی بات یہ ہے کہ لوگ امام منیفا رحمۃ اللہ کو مانتے ہی نہیں ہے صرف ان کا نام لے کر کے اپنی دکان چلاتے اگر وہ سچی طریقے سے مان لے تمام چیزوں میں تو ساری چیزوں کو چھوڑ دیں گے کیا ماں منیفا اللہ علیہ تھے کیا وہ تھے کیا وہ نقشبندی تھے کیا وہ چشتی اور سیر تھے آج یہ سارے سلسلے چلتے ہیں دیوبند میں بھی اور براؤں کے اندر بھی بریلیوی کے اندر سارے سلسلے چلتے ہیں سب پر بیت لیتے باقاعدہ کہ امام منیفا کے یہاں سلسلے تھے یہ سارے سلسلے امام منیفا کے بعد پیدا ہوئے ہیں امام منیفا کے بعد یہ سارے صوفیوں کے سلسلے پیدا ہوئے ہیں کہتے ہیں امام منیفا کو مانتے امام منیفا کیا نقش تھے چشتی اور سیر قادری صابری اور رفائی اور نہ جانے کیا کہ جو تم سب لوگوں نے ایجاد کر رکھا ہے کیا تھے وہ نہیں تو عقیدے میں ان کو اپنا امام نہیں مانتے ہیں لوگ نماز کیسے پڑھیں گے روزہ کیسے رکھیں گے اور افسوس کی بات ہے کہ دو جماعتیں ان کو ان کو اپنا جو ہے ان کی تقلید کا دعویٰ کرتی اور دونوں ایک دوسرے کو کافر بھی کہتے ہیں استخر اللہ یہ معاملہ یہاں تک پہنچ کے بہرحال اسے بات معلوم ہوتی کہ اللہ تعالیٰ کی ذات عرش پر جلوہ افروز ہے اور یہی ہر مومن کا عقیدہ ہونا چاہیے اللہ کے سر کا صحابہ کا قرآن کا تاب تمام انبیاء کا سب کا عقیدہ یہی تھا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اوپر ہے فرور بھی کہتا تھا کہ اللہ اوپر ہے تبھی اس نے کہا کہ لاؤ میں محل بناتا ہوں اور موسا کے رب کو دیکھ کر کے آتا کیونکہ اس کی عقل کہتی تھی کہ رب اوپر ہونا چاہیے لیکن آج کے مسلمانوں کی بات سمجھ میں نہیں آتی اگر اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہے تو معاج کا واقعہ کیوں پیش آیا کیوں آپ مہراج میں گئے یہ سوال اٹھتا ہے نا ہمارے نبی نے انگلیوں پر کیوں اٹھائیے اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے اس لیے اللہ کی ذات عرش پر ہے اللہ تعالیٰ کی ذات ہر جگہ موجود ہے کفری اور شرکیہ کی عقیدہ ہے تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ابرمین ہمیں ان پر عمل کرنے کی توفیق دے اور اللہ ابرامین ہمیں بیداج سے کفر سے ضلالت سے گمراہی سے محفوظ رکھے انشاءاللہ اگلے دن آنے والے اتوار کو انشاءاللہ شاء اللہ نے قربانی کے دن جو خطبہ دیا اور جو تشریق کے دن میں خطبہ دیا وہ دونوں خطبے ایک ساتھ انشاءاللہ ہم بیان کرنے کی کوشش کریں گے اس کے بعد انشاءاللہ پھر آخری دنوں میں مرض الموت میں جو آپ نے وصیتیں فرمائیں ان وصیتوں کو انشاءاللہ ہم آپ کے سامنے بیان کریں گے اس کے بعد یہ چیپٹر بند کر دیں گے اور پھر کسی نئے چیپٹر کا کسی نئے سلسلے کا آغاز کریں گے اللہ تعالی ہم سب کو کتاب و سنت کے مطابق عمل کرنے کی توفیق دے صلب صحیح صحابہ تعاین طب طاوئین کیا عقید اور پر قامر قیام جزاکم اللہ خیر وسلام علیکم اللہ وبرکاتہ